تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگ ناؤ اور اے محبوب اپنی خاصوہے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہے کی معافی مانگو اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پیرنا اور رات کو تمہارا آرام لیا